الحمد لله رب والسلام على وعلى آل ومن اما بعد محترم حضرات اخواتی اسلام نماز مغرب سے پہلے ہم لوگ داعش یا آئی ایس آئی ایس یا آئی سے متعلق کئی باتیں سنتے سناتے اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ ہم نے داعش کے افکار کو تخیحی تخی افکار تخیحی افکار, افکار خواہش کی فکر سے ملنے والے افکار اس تک ہم نے اپنی بات پہنچائی تھی اس نشست میں میں کوشش کروں گا کہ جن حالات میں داعش وجود میں آئے ہیں یا جی یہ حکومت قائم ہوئی ہے کئی ایسے پہلو ہیں جو مجھ کو اور آپ کو سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں جن پر نظر جانی چاہیے دیکھیں جو معاملات بین الاقوامی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں ان میں سادگی ہمیشہ آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے داعش کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے کس کس کے کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں آپ حضرات کے سامنے اس نشست میں کچھ بڑی ہی اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد اخیر میں کچھ گزارشات درج کر میں اپنے بعد ختم کر دوں ہوں آپ اگر خوارج کے بارے میں احادیث میں آئی ہوگی مختلف علامتیں نشانیاں دیکھیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے ایک حدیث ان الفاظ کے ساتھ دہائی کہ اہل الاسلام و خواہش کی ایک پہچان اللہ کے شاسن نے یہ بھی بدلائی ہے کہ وہ اہل اسلام کو مسلمانوں کو قتل کریں گے لیکن کافروں کو بخش دیں گے خواب کافیروں کو چھوڑ دیں ایک بہت بڑی صفت ہے بہت بڑی بات ہے جو دارش کی حقیقت کو سمجھنے میں کچھ اور آپ کو بہت مدد دے اگر آپ دیکھیے کہ دارش کی طرف سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں غیر مسلموں کے خلاف بھی کاروائیاں وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں لیکن نقصان کس کا زیادہ ہو رہا ہے آپ اگر یہ جائزہ لے لیں اس حقیقت کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں ملے گی میں پھر بھی آپ کے سامنے ایک بڑا اہم حوالہ دینا چاہتا ہوں ابو بدن بغدادی نے جس وقت خلافت کا اعلان کیا اس کے لگ بھگ آگے پیچھے آپ میں سے تو حضرات خبروں پہ نظر رکھنے آپ کو پتہ ہوگا اسرائیل نے فلسطین پر مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوگا غزہ کی محاصرہ بندی کرنے کے بعد غزہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے پوری دنیا جو ہے اس ظلم اور بربرکیت پہ جو ہے چیخ رہی تھی چیندا رہی تھی لیکن امریکہ کی خوش قدانی کے ساتھ اسرائیل غزہ میں غزہ کے مسلمانوں کو مار بہانا پیٹ رہا تھا آپ اگر تلاش کریں تو شاید یہ حوالہ آپ کو اب بھی مل جائے کہ ایسے حالات میں جب ادھر خلافت کے قیام کا انہوں نے اعلان کیا ادھر فلسطین کے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے خراب تھے تو ان کا جو ترجمان تھا جو حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے میڈیا کو ایڈریس کرتا ہے دولت اسلامیہ خلافت اسلامیہ یا پھر داعش کا جو رسمی ترجمان تھا اس سے میڈیا کے لوگوں نے بڑا اہم سوال کیا کیا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اسلامی خلافت قائم کی اسلامی خلافت کا مقصد آپ بتاتے مسلمانوں کی مظلومیت کا دفاع کرنا مسلمانوں کی مظلومیت کو خاتمہ کرنا تو پھر یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ اسرائیل پہ حملہ کیوں نہیں کرتے اسرائیل سے جن کیوں نہیں کرتے جبکہ مسلمان وہاں اتنی بری طریقے سے مارے جا رہے ہیں میرے بھائی تاریخ کے گواہی محفوظ رکھے گی کہ اس ترجمان نے یہ جملے کہے تھے اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم اسرائیل سے لڑیں اللہ نے ہمیں اس لیے کھڑا کیا ہے تاکہ ہم برتدین سے لڑیں لڑے اللہ کے جو خواہش کی بات کی تھی یقتلون الاسلام یا طلون اسلام اوسان کے قتل کریں گے مشرقین کو چھوڑ دیں گے اس کی عمل وہ ترجمان اپنی زبان سے تھا اور آج بھی یہ سوال ہے کہ اگر اسلامی خلافت تھی تو اس کی کارروائیاں سب جگہ ہو رہی اسرائیل میں کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی ہم ان کی کاروائیوں کی تاریخ نہیں کر رہے ہیں جو غلط طریقے سے ہوگی وہ کوئی بھی کرے کاروائی غلط ہوگی لیکن یہ سوال آپ کے سامنے کیا پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں پڑے ہوئے ہیں آج تک کسی ایک اسرائیلی کو یا اسرائیلی پر ایک بھی انہوں نے کوئی بم ڈالا ہے کوئی کچھ کیا آج تک نہیں ہوا ایسا کیوں کیوں اسرائیل ان کی طرف سے کلی طور پر محفوظ ہے جب یہ ان کی پہنچ کہاں کہاں تک ہو گئی اور دعوت تو یہاں پر وہ کر رہے ہیں ہم ہندوستان ہی میں پہ بھی پہنچ جائیں گے ہندوستان میں بھی کریں گے سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اسرائیل آج تک ان کی کس کسی قسم کی کسی, کسی کاروائی سے کیوں محفوظ ہے چاہیے بات ہم اور آپ کے سوچنے سمجھنے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں ہمیں اللہ نے مرتبہ کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا ہے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے یہ بات سوچنے والی ہے کہ نہیں ایک بات یہ دوسری بات آپ کے سامنے ہی میں رکھنا چاہوں گا آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں ہلری کلنٹن میں جو یو ایس اے امریکہ کی سابقہ صدارت کے امیدوار تھی ڈونالڈ ٹرمپ کے مقابلے میں امیدوار بن کر کھڑی تھی اس کا یہ رسمی بیان آیا تھا اس کا یہ رسمی افیشل اسٹیٹمنٹ اس کا آیا تھا کہ ایس ایس کو ہم لوگوں نے کھڑا کیا کو ہم لوگوں نے کھڑا کیا میں اس بیان کو بڑی باریکی کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کیا مطلب ہے بھائی حقیقت یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوان جو مختلف ملکوں سے جا رہے ہیں وہ اپنے جذبے میں سچے ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں شبہ نہیں وہ شاید واقعی مانوں میں نیک جذبے کے ساتھ جاتے ہوں گے لیکن داعش میں ایک مکمل تنظیم ہے یہ صرف نوجوانوں کی جماعت کا نام نہیں اس کے پیچھے مکمل پوری اسٹریٹیجی ہے پوری اور یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے جو لوگ ڈپلومیٹ قسم کے ہیں جو بین الاقوامی حالات کے قریب سے نظر رکھنے والے یا جو معاملات میں انوالو ہوتے ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں تو لگتا یہ ہے یہ درمیانی درجے کی یا نچلی سطح کے جو نوجوان ہیں وہ ہو سکتا ہے واقعی مسلمان ہوں گے اسلام کے نام پہ وہ جاتے ہوں گے برا ہوتا صحیح لیکن اسلام کے نام پہ جاتے ہوں گے لیکن جو ہائی لیول کی جو ان کی اپنی جو ہے کمیٹیاں ہیں یا جو اونچی سطح کے جو لوگ ہیں ان میں اسرائیلی ایجنٹ ہو یا اسرائیلی ان کے اندر ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہلری کلنٹن کا وہ بیان دینا کہ آئی سید کو ہم نے کھڑا کیا ہے اور اس کے بعد اس قسم کے تجزیات کا آنا کم از کم اس کو آپ کو محتاط ہونے کی دعوت دیتا ہے کم از کم محتاط ہو جاؤ کم از کم محتاط میں کہہ ورنہ یہ حقیقتیں اور آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے اور میری اس بات کو آپ یاد رکھنا آئندہ کچھ اور حقیقتیں بتاؤں گا جو اس بات سے جڑ کر میرے اور آتی سوال یہ ہے کہ ہلری کلنٹن نے بھی جو کہا کہ ہم نے ائی سید کو کھڑا کیا ہے کیا فائدہ ہے اس کو اس کا ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جہار کے نام پہ جو مختلف تنظیمیں الگ الگ علاقوں میں قائم تھی اور مختلف قسم کی کارروائیاں کر رہی تھی اسلامی ثقافت کے نام پہ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ساری تنظیموں کے جو نوجوان تھے کارآمد نوجوان تقریباً دور اسلامیہ کے اندر چلے اب امریکہ کو یا مغربی طاقتوں کو دنیا میں ادھر ادھر ہر جگہ یہ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ایک جگہ پہ جنگ لڑنے یا ایک جگہ پہ سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کو مارنے یا ان کو سزا دینے کا موقع ان کے ہاتھ آ گیا یہ ان کا بہت بڑی ان کی کامیابی ہے آپ کو تعجب نہیں ہوتا جب تک آئی ایس ایس قائم نہیں ہوئی تھی تب تک مختلف دھماکوں کے پیچھے الگ الگ, الگ تنظیموں کے نام آتے تھے القاعدہ کا نام آتا تھا مختلف جو تنظیموں کے نام آتے تھے آئی ایس ایس کے قائم ہونے کے بعد میڈیا سے سارے نام ایک دم قائم ہوتے آپ بتائیے آپ نے کسی خبروں میں دیکھا آئی سی اس کے قائم ہونے کے بعد ساری کے سارے خبریں غائب ہو گئی کیا ہوا کہ اچانک ساری تنظیمیں ختم ہو گئی میرے بھائیوں دہشت گردی کے نام پر مغربی دنیا بہت بڑا خطرناک کھیل عالم اسلام کے ساتھ کھیل رہی ہے آپ اس حقیقت کو سمجھ مغربی دنیا اس وقت بہت خطرناک کھیل عالم اسلام کے خلاف کھیل رہی ہے ایک طرف حکمرانوں کے اندر مغربیت کو داخل کرنے، اس حکومت کے اندر مغربی حکومت کو داخل کرنے کی کوشش اور دوسری طرف نوجوانوں کو حکمرانوں کے خلاف بھڑکانا اور ان کو آپس میں ایسے ٹکرار دینا کہ یہ آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں ان کی آپس میں محنتیں ضائع ہوتی رہیں یہ بہت بڑی سازش ہے جو مغربی حکومتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کر رہی ہیں ان حالات میں چلیے ہلری کلنٹن جیسی خاتون کا یہ بیان کہ کو ہم نے قائم کے ایسے ہی جانے دے دیا جائے گا میں آپ کے سامنے کچھ سوالات اور بھی رکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ اس سوال کا جواب دے دو چار سوال بڑے اہم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ آپ اس کا جواب دیں عراق سدام حسین کے زمانے کی بات کر رہا ہوں حکومت تھی لیبیا خدافی کے زمانے میں ویل امریکہ نے ان دونوں کے خلاف جنگ لڑنے کی بات کی مہینہ بھی نہیں لگا دونوں کی حکومتوں کو ختم کر دیا ان کو سرے سر حکومت کو بٹا دیا عراق کا خاتمہ کر دیا سدام حسین کو گرفتار کر کے بعد میں جا کر سزا دے دی سب کچھ کر لیبلش حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو ایک مہینے کی مدت تعمیر ہے آئی ایس جو کہ صرف ایک تنظیم ابھی ویل well اسٹیبلش نہیں ہو سکتی پوری طریقے سے نہیں ہوا اس سے لڑنے کے لیے اتنے سال ہو گئے آج تک, اس تک اس کے قدم نہیں پڑ سکتے ایسا کیوں ہے جبھی جمعی, جمعی حکومتیں مہینوں میں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک تنظیم کے چند افراد جنہوں نے جو ہے مطلب علاقے کو اپنے مخصوص علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کے خاطے کے لیے ایک حکومت اس وقت کتنی حکومتیں ان کے خلاف برسر پہ ہیں لیکن ان کا ہاتھی بازی ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں یہ فرق ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کیوں اس کی کوئی معقول معمول توان کر سکتا ہے وہ جو جنگوں کی ماہرین ہیں وہ ہمیں بتا سکتے کہ کیا فرق ہے یہاں اور وہاں کیوں یہاں کامیاب ہو گئے وہاں کامیاب نہیں ہو رہے عراق وہ خطرہ تھا یہ عراق سے خطرہ تھا حکومت آ رہی پوری فوج برہی بہ سب فوجیں لے کر آئی کر رہی تھی اور ارے سید کو پوری انسانیت کے لیے خطرہ بتانے والے لوگ صرف وقتاً فقتاً یہاں وہاں بم گرا کبھی کچھ مار کبھی کچھ مارے آخر کیا تماشا کر رہے ہیں دنیا کیا بتانا چاہ رہی میرے بھائی یہ سب حقیقتیں ان کا کبھی نظر ڈالا کرو کبھی غور کیا کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں بھائیو کسی بھی حکومت کو جنگ لڑنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پیسہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے پیسے کے بغیر آج کے دور کی جنگیں نہیں لڑی جاتی آج کے دور کی جنگیں صرف جذبے سے نہیں لڑی جاتی پرانا زمانہ تھا تیر اور تلوار پہ اس کے بعد آدمی کا جذبہ بہادری تھی آج کی جنگیں وسائی سے لڑی جاتی ہیں پیسے سے لڑی جاتی ہیں کیا, کیا دور اسلامیہ کے پاس کیا خلافت کے پاس جو بہو بکر بغدادی کی خلافت ہے ان کے پاس واقعی مانوں میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ جنگ جاری رکھ سکتے اور کب سے لڑ رہے ہیں سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں کتنے سال سے یہ جنگ چل رہی ہے آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں امریکہ نے جیسے ہی پہلا حملہ کیا حملہ کرنے کے ہفتہ دس دن کے اندر پہلا بیان امریکہ نے داعش کو ختم کرنے کے لیے کم از کم ہم کو تین سال کی مدت کیوں ایران کو ختم کرنے ایک مہینہ کافی ہو گیا لیبیا ختم کرنے ایک مہینہ کافی ہو گیا داعش کو ختم کرنے تین سال کا پہلے چل اور یاد رکھنا تین سال میں یہ ختم نہیں ہوگی بات یہ داری کا وجود اس وقت تک باقی رکھا جائے گا جب تک اس خطے میں اس علاقے میں امریکہ کو یا دوسرے مغربی حکومتوں کو یا دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں گے آپ کی بات یاد رکھنا آپ کی بات یاد رکھنا امریکی اکانومی ہتھیار پر ڈیپینڈ کرتی ہتھیاروں کی فروخت پر ڈیپینڈ کرتی ان کا اقتصادی نظام کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس بننے والے ہتھیار و ہوں دنیا سے اگر جنگیں ختم ہو گئی امریکی اکنامی بیٹھ جائے گی اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ ایسے کسی وجود کو برقرار رکھے جو جنگ کو ہوا دیتا رہے ان کو بھی ہتھیار کی سپلائی ہوتی رہے اور ان کے خلاف لڑنے والوں کو بھی ہتھیار کی سپلائی ہوتی رہے اور اس کی اکانومی اپنی ترقی کی راہ پر نامزر رہے یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے ورنہ کوئی ہمیں اس سوال کا جواب دے داعش کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہتھیار خود بنا کر لڑے سوال یہ ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے ان کو ہتھیار کون دے رہا ہے ان کو ہتھیار کون سپلائی کر رہا ہے آج اس دنیا میں ہتھیار کے تعبیر کون سی حکومتیں ہیں کن حکومتوں کے پاس ہتھیار کی تجارت ہے کون یہ تجارتیں کر رہا ہے اور جو مسلمان کہتے ہیں امریکہ سے لڑ رہے ہیں ذرا وہیں ہمیں سمجھا دیں ہتھیار کہاں سے مل رہے ہیں کون سپلائی کر رہے ہیں اسلام کو قائم کرنے کے لیے نکلے دشمنان اسلام سے ہتھیار خرید رہے کہ نہیں خرید رہے کس سے ہتھیار خرید رہے ہتھیار دے کر پھر سے لڑنے کا یہ تماشا دنیا کر رہی ہے اور ہم بولے بھارے مسلمان اس حقیقت کو سمجھنے سے اس سے آگے بڑھ بڑی سوال آپ کے سامنے ذکر کروں میں نے جس کہا اتنے قیمتی ہتھیار خریدنے کے لیے بھی آدمی کو پیسہ چاہیے دول اسلامیہ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کیا ہے واقع ان کے پاس پیسہ تحریک سے یہ بات سامنے آئی وغیرہ کا جب جائزہ لیا معلوم کہ پتہ چلا اچھا تیل کے جو کنویں ہیں عراق کے اندر تیل وہ تیل بیچ کر وہ لوگ پیسہ بناتے اسی پیسے سے ہتھیار خرید کر وہ سے لڑ رہے ہمارا اپنا ایک سیدھا سا سوال یہ ہے کہ جب یہ دنیا جانتی ہے کہ داعش ہتھیار لے کر خطرناک ہو گئی ہے تو ان کا تیل خرید کر ان کو طاقت کون پہنچا رہا ہے ان کا تیل کون خرید رہا ہے ان کے خلاف جل لگنے کے بجائے کیا بہتر یہ نہیں کہ ان کے تیل کی خریداری پہ پابندی لگائی جائے کوئی ملک اس سے جو ہے خریدیں نہیں آپ اس ملک کے ساتھ معاہدہ کرنے والے کو دہشت گرد کہیں گے لیکن جو اس سے تیل خرید کر اس کی قوت بڑھائے ان کو ہتھیار خریدنے کے لیے پیسہ فراہم کریں وہ دہشت گرد نہیں دہشت گردی میں اس کا حصہ نہیں کون اس کا تیل خرید رہا ہے دولت اس کا تیل کون خرید رہا ہے ان تمام حقیقتوں کو آپ نظر انداز سے میرے بھائی تاریخ ان ساری باتوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے تصویر ان ساری باتوں سے مل کر مکمل ہوتی ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے سادگی سے یہ کہہ دینا ہو کہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں دشمنان اسلام ان کے خلاف میں یہ بڑی سادگی والی بات ہے اور بڑی بدشانہ بات ہے آئیے یہ بہت خطرناک کھیل ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے ان کے متعدد مقاصد اس کے پیچھے ان کے کئی مقاصد ہیں جب تک داعش وہاں رہے گی ہتھیار فراہم کرنے کے نام پر تیل بھی خریدا جائے آسانی سے تیل بھی ان کو میسر ہوگا کم قیمت پہ تیل بھی میسر ہوگا مارکیٹ کی اوپیک وغیرہ کی متعین کردہ قیمتوں سے نیچے گر کر یہ لوگ تیل بیچیں گے وہ لوگ تیل خریدیں گے اور دوسری طرف پیسہ لے کر گے. تیل لے کر ان کو پیسہ دیں گے یا ہتھیارات دیں گے اکانومی بھی ان کی اوپر اٹھتی چلی جائے گی یہ سیدھا سا کھیل ہے اور اتنا ہی نہیں اس کی کے پیچھے کے مقاصد اور کیا ہو سکتے ہیں ہلری کلنٹن کے اس بیان کو کہ داعش کو ہم نے کھڑا کیا ہے بعض ہوتا نے ایک دوسرے بیک گراؤنڈ میں لے جا کر دیکھا ہے دوسرے بیک گراؤنڈ میں اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام مغربی دنیا میں امریکہ انگلینڈ جرمنی وغیرہ میں بڑی تیزی کے ساتھ رہا ہے دائش کو اسلامی تنظیم اسلامی جہاد کے نام پر کھڑا کر کے ان کی حرکتیں بلکہ بہت سارے نقلی ویڈیو ان کے نام کی طرف منسوخ کر کے یوٹیوب میں وغیرہ میں ڈال کر رائے عامہ کو اسلام کے خلاف ہموار کرنے کے لیے داعش کو استعمال کیا جائے داعش کی حرکتیں آج آدمی جو داعش کو کم بول رہا ہے جتنا زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو بول رہا ہے اور بعض و نے یہی سے یہ بات بھی نکالی ہے کہ اس وقت دعوت کے اعتبار سے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت دی ہے اس اعتبار سے سلقی دعوت اس وقت دنیا نے سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہی پوری دنیا کے اندر اس وقت صنف دعوت سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی میں یہ نہیں کہتا کہ سلقی سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ سب سے تیزی سے سلقی دعوت پھیل رہی مگر بھی دنیا کے آپ اٹھا کے تجزیے دیکھیے اسی لیے امن تہری کی فکر کو کہ امن تہنیا جدید دور میں دہشت گردی کی فکر کی بنیاد ہے اور یہ داعش اسی فکر کے ترجمان ہے سرفی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے کوئی استعمال کیا جا رہا ہے یہ بات متفس نے تحلیل اور تجزیہ کر کے بعد پیش کی بھائی ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر ان سب کو بھول کر بڑی آسانی کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ ہم کیسے اسے قبول کر لیتے کیسے اسے مان لیتے ہیں کہ داعش خداصا اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں کام کر رہی آپ کے سامنے میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ دیکھیے ڈونالڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کا موجودہ صدر جب انتخابی مہم جاری تھی آپ ریکارڈ پہ دیکھیں آن دی ریکارڈ ایک سے زائد مرتبہ اپنے ڈیبیٹ میں بھی اور اپنے جو تقریریں تھی اس میں بھی اس نے ہلری کلنٹن اور اوباما کی مشنری پر اس بات کا بار بار الزام لگایا کہ آج اگر دہشت گردی یا آئی ایس آئی ایس انسانیت کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں تو اس کے سیدھے ذمہ نام ہلری کلنٹن وزیر کاردہ یہ اسے سے کام کیا تھا اس نے ہیلری کلنٹن اور اوباما کی انتظامیہ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رسمی طور پہ یہ الزام لگایا بھائیوں یہ ساری باتیں ہو رہی ہو اور آپ ان ساری چیزوں کو بھول بھول کر سادگی کے ساتھ کہیں کے لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے مپاد کی بات ہے کتنی بھولے پن کی بات ہے میرے بھائیو یہ تمام سوالات میرے اور آپ کے سامنے داعش کے متعلق سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا ایک موقف رکھتی ہیں میں آپ کے سامنے داعش کا ایک اور پہلو بھی لانا چاہوں گا میرے بھائیو جو لوگ ان سے متاثر ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خیر پہ ہو سکتے ہیں آپ کو میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا حضرت علی رضی اللہ, کے زمانے, میں, رضی اللہ کے زمانے میں جب حضرت علی کو خوارج کے ساتھ جنگ لڑنی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعلن نے حضرت ابن عبداس رضی اللہ تعلن کو خوارج کے پاس بھیجا مقصد کیا تھا یہ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں ان کو جو غلط بہمی ہوئی ہے جن کو سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ سمجھا سکے حضرت ابن عباس رضی ابداسلی ترما نے جب ان کے سامنے مناتا مناظرہ کیا سنن نسائی وغیرہ کی روایت بھی حضرت ابن عباس اتنے تعلنہ ایک سوال رکھا میں نتیجہ پہلے سنا دیتا ہوں نتیجہ پہلے سنا دیتا ہوں معی نے لکھا ہے کہ اس ایک مناظرے کے بعد دو ہزار خالغیوں نے خواتین سے دو ہزار لوگوں نے وہی کے وہی توبہ کر کے واپس جو ہے سنت و جماعت حضرت اور ان کی کے ساتھ ہو. حضرت سوال کھڑا کیا تھا حضرت کی میں اور کے پاس سے چل کر تمہارے پاس آیا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن اترا جن کے درمیان قرآن اترا یہ کیا ماجرہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی میں تمہاری طرف نہیں دیکھا اگر دید کی صحیح سمجھ کا معاملہ تھا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن جن کے درمیان اترا جن کے سامنے قرآن کی تفصیل ہوئی حدیثی جن کے سامنے بیان ہوئی ان میں سے سب کے سب غلط ہو گئے صرف تم صحیح سمجھنے والے ہو گئے حضرت نے عباس نے پوچھا کیا ہے ان میں سے ایک بھی میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا ہماری اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ نہیں ہماری سمجھ سہی ہے وہ سارے کے سارے مرتب ہیں اور کافی ہیں آج کے دور کا یہ بڑا اہم سوال ہے میرے بھائیو داعش کے وجود میں آنے سے پہلے امت کے علما سب کے سامنے معروف تھے امت کے علما چاہے وہ سعودی عرب کے علما اگر کسی سعودی عرب کے علما پسند نہیں ہے ہندوستان کے بڑے علما ہوں ہندوستان کے علما پسند نہیں کسی اور عرب ملک کے علما بڑے جو علما ہے جی کے کے اندر اعتبار تھا مرضی کی, کی, کی, کی پہچان تھی سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ایسا ہے جو دائش کی فکر کے قاری میں بن سکا یہ وہی صورت حال ہے یہ عباس رضی اللہ تعالی اللہ نے کہی انسا مہاجرین کے پاس سے نکل کر آیا ہوں لیکن ان میں سے کوئی تمہاری طرف نہیں دیکھتا امت کے علماء جن کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے وہ سارے کے سارے علماء مرتب ہو گئے سارے کے سارے ڈر گئے عام طور پہ داعش کے لوگ یہ دو باتیں کہتے ہیں کہتے ہیں جو مسلم حکومتوں میں ہیں وہ کہتے ہیں مرتب ہو گئے اور جو مرتد نہیں ہوئے غیر مسلم حکومتوں میں رہتے کہتے وہ ڈر گئے ساری امت کے علما کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ جو مسلم حکومتوں کے تحت رہتے ہیں وہ حکومت کے علماء ہو گئے اور جو مسلم حکومتوں میں نہیں رہتے وہ سارے کے سارے علماء ڈر گئے ہیں اور سوال یاد رکھنا دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوگا اللہ نے جن کو نبی کا وارث کہا وہ سارے کے سارے دن کی ترجمانی کرنے سے پیچھے رہ جائیں ایسی حالت عمر کے اللہ کبھی نہیں لائے گی ہو سکتا ہے کا ہو جائے اللہ تعالی علماء ہی میں سے ان کی ترجیح کروائے گا آج آپ دیکھ لو آج آپ دیکھ لو قیامت کی پیشی ہوئی اللہ نے کی تھی بڑے جو علماء ہوں گے ان کو جو ہے لوگ چھوڑ دیں گے اور چھوٹے موٹے بچوں کے پاس لوگ علم حاصل کریں گے آج آپ معلوم کرو داعش کا مفتی کون ہے داعش کو فتویٰ دینے والے کون ہیں کیا یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے علم کی راہ میں اپنی عمریں گزاری ہیں یا پھر جذباتی قسم کے نوجوان یا پھر ایسے لوگ جو کبھی علم حاصل نہیں کیے زیادہ تر ڈاکٹر رہیں انجینئر رہیں سافٹ ویئر انجینئر رہیں یا کوئی اور ان کا میدان ہے بزنس مین رہیں وہ چھوڑ کر آئے اور وہی مفتی بن کر ان کو بتوا دے رہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کے سارے علماء گمراہی میں چلے جائیں اور کچھ ایسے لوگ جو علما جیسے نہیں وہ امت کی رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ گمراہی کی سب سے پہلی بنیادی بھائی سمجھا کرو سمجھا تو یہ کہاں کی منچ ہے کہ مسلم حکومت کے علماء ہیں تو وہ حکومت کے علماء ہو گئے وہ یہ وہ حق نہیں بتائیں گے اور اگر غیر مسلم حکومتوں میں رہنے والے علماء ہیں وہ ڈر علماء ہیں ایک ڈر گیا دوسرا بک گیا بچا کہ نبی کی امت ایسی ہی رہ گئی امت کے علماء سب کے سب پھر گئے یہ وہی گاوا ہے جو شیعہ نے کیا تھا نبی کے بعد نبی کے سارے صحابہ مرتب ہو گئے وہ ایسی ہے کہ یہ حالات آئے تو سارے کے سارے بگد ہیں ایک لحاق پر کھڑے ہو کر بولنے والا حال ہی کا میرے بھائیوں یہ باتیں میرے اور آپ کے سامنے خواہش سے متعلق داعش سے متعلق جو حقائق ہیں ان پہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں آپ کے سامنے میں ان دو بہت پہلوؤں کا بھی جائزہ رکھنا چاہوں گا جائزہ لینا چاہوں گا میں نے کہا کہ جو لوگ ان کی تعریف میں جاتے ہیں ان کے اسباب ہیں اسباب کیا ہیں انتخاب کا جذبات یا جہاد کا جذبات یا وہ سمجھتے کہ جہاد ہی سے عمر کو سربلندی نصیب ہوگی یاد رکھنا بات انتقام کی ہو یا بات جہاد کی اسلامی شریعت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم اپنے انتقام میں بھی شریعت اسلامیہ کے آداب کے پابند ہیں ہم اپنی اپنے انتقام میں اپنی جنگ میں بھی اسلامی شریعت کے آداب کے پابند ہیں آپ کی حرکتیں داعش کی حرکتیں اگر انتقام تھی جہاد تھی تب بھی جو حرکت وہ انجام دے رہے ہیں اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں پہلے صلی اللہ علیہ کی حدیث یاد رکھنا آپ صلی اللہ نے اللہ نے فرمایا جو آدمی کسی کے تحت جینے والے کافر ہیں اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی شاسن نے فرمایا جو آدمی کسی ایسے کافر کو قتل کرتے جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ایسا قتل کرنے والا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں بستے حالانکہ جنت کی خوشبوں مسیحت اور وائن چالیس سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کے قریب بھی مل جائے گا اور میرے بھائیوں بتاؤ جو لوگ خود کچھ بمبار بنا کے بھیجے جاتے ان کو خوشخبری دی جاتی ہے یہاں تم نے اپنے آپ کو اڑایا وہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے اس حدیث کا کیا جواب ہو جن کے ساتھ معاہدہ ہے ایسے غیر مسلموں کے ساتھ میں نے کہا انتقام اگر صحیح ہوتا یہ واقعی ماروں میں جہاد ہوتا تب بھی میدان جنگ میں لڑی جانے والی جنگ آپ لڑ سکتے ہیں لیکن امن و امان میں جینے والی عوام شہر غیر مسلم کیوں نہ ہو اس عوام کو نشانہ بنا کے یہ بم وغیرہ کرنا یہ اللہ علیہ کے جب شاہ کی روشنی میں خلاف جنگ لڑنے کی مانگ کرتے دہشت گردی کا جو چیزیں سبب بنتی ہیں وہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی مانگ کرتے دہشت گردی کا جو چیزیں سبب بنتی ہیں ان اسباب کا خاتمہ کرنے کی بھی فکر کریں یہ ہم دعوت دیتے اور ہماری یہ دعوت سب کے لیے عام ہے میرے بھائیوں ایک بار اور آپ کے سامنے لانا چاہوں گا رکھنا رکھنا داعش میں جو کام ہے پچھلے جتنے سالوں میں تنظیم کے حصے سے جب تھی اب جب حکومت کی شکل اختیار کر کے وہ کام کر رہے دونوں صورتوں میں ان کی حرکتیں اگر جہاد ہیں تو پھر کچھ سوالات کے جواب مجھ کو اور آپ کو تلاش کر لیجئے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ چودہ سو سال کی چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں جہاد ہمیشہ غیر مسلموں کی سرزمین پہ لڑا جاتا ہے مسلم علاقوں میں جہاد نہیں ہوا کرتا چودہ سو سال کی پوری تاریخ آپ ہاں پڑھ کر دیکھتے مسلمان جہاد بھی اگر کرتے واقعی جہاد ہے جہاد غیر مسلموں کی سرزمین پہ ہوتا ہے سرحدوں پہ جہاد کیا جاتا ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا کون اس کی قربانی دے رہا ہے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ رہا ہے آپ دیکھ لو پچھلے دس سے پندرہ سال کے جتنے واقعات ہوئے ان میں یہ جنگ مسلم علاقوں میں زیادہ لڑی گی مسلم علاقے کا زیادہ نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے غیروں کے علاقے میں جا کر اکا دکا کارروائیاں ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر واقعی مانوں میں تیار ہوتا تو وہ جی ہاں غیر مسلم علاقوں میں ہوگا مسلمانوں کے علاقے میں نہ ہوگا مسلمانوں کے علاقے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اسلامی جہاز کیسے ہوگا یہ وقت کیسے آ گیا کہ چودہ سو سال تک غیر مسلموں کے علاقے میں ہونے والا جہاز آج مسلمانوں کے اپنے بک میں ہو رہا اور کمال یہ ہے مسلمان غیر مسلم کے خلاف لڑتا تھا تو جہاد تھا آج مسلمان مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے تو جہاد میرے بھائی یہ ساری حقیقتیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر میں یہ بات ایک بڑا اصول رکھا ہے کہ جہاز کی بات ہو دعوت ان اللہ کی بات انکار منکر کی بات ہو یا دوسرے سارے معاملات جو اس میں اسلامی شریعت دیتی ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے فائدہ ہونا چاہیے نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر نقصان زیادہ ہو رہا ہو یا نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو مف صدا پر غالب ہو تو ایسی صورت میں کوئی بھی اقدام اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ قرار پاتا ہے شریعت اسلامیہ کے اصول اور قوائد میں ایک بات ہے جہاد بھی اس وقت کیا جائے گا جب جہاد سے بہتر سوالات کے آنے کی امید ہوگی ہم مان لے کہ جو کر رہے ہیں وہ جہاد بھی ہے تو پھر اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اتنے سالوں سے ہونے والی حرکتیں چاہے وہ معمولی سا معاملہ مسلمان حکومتوں کے اندر ہو یا امریکہ یورپ کے اندر انجام پانے والے بم لاسٹ وغیرہ ہو یا آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے ایک سیدھے سے سوال کا کوئی جواب دے کہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا ہے. مسلمانوں کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا ہے بھائی سچائی یہ ہے کہ جس قدر نقصان مسلمانوں نے اٹھایا ہے تاریخی اسلام میں جہاد کے ذریعے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا کبھی نہیں ہوا ہے پوری تاریخ اسلام میں جہاد کے ذریعے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا جتنا اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں اور کس کس قسم کا نقصان ہو ہوا جانی نقصان ہوا صرف عراق کے علاقے کے اندر ہو اس لیے کہ دہشت گردوں سے لڑنے کے نام پہ امریکہ نے آ کے وہاں بابا تک تباہی بربادی, تب بربادی بچائی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری ایس ایس پہ آتی ہے نہیں یا ایسی تنظیموں پہ آتی ہے جو جہاد کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ ذمہ دار ہیں دوسری طرف وہ حکومتیں جو دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے نام پر سویلینس کو عام عوام کو نشانہ بناتے ہیں عام آبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں ہم ان کو بھی برابر کے ذمہ دار سمجھتے ہیں لیکن ہم اپنی اس دائرے کی بات کریں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے ہمیں کوئی حساب دے پچھلے پندرہ سال افغانستان کی جنگ ختم ہونے کے بعد سے لے کر افغانستان انیس سو کے اندر جلد ختم ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً پچیس سے 30 سال کا جو دور ہے اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر جتنی کارروائی انجام پائی ہیں اس میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا کتنی مسلم حکومت اپنے ہاتھ سے گئی کتنے ایسی بستیاں ہیں جو بیرانے بنا دیے گئے قبرستان بنا دیے گئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان گوا بیٹھ کتنی عورتیں جو بیوہ ہوئی کتنے بچے ہیں جو یقین ہوئے ہیں کہہ سکتا ہے اللہ کے رام جہاد کرتے تو اسے قربانی دینی پڑتی ہے لیکن یہ حقیقت یاد رکھنا اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا اتنے نقصان کر جہاد کرو کو حالات جہاد اسلام نے یہ تعلیم ہمیں ہر نہیں سی کی کتنا نقصان ہو چکا ہے اور یہ بات صرف مادی نقصان تک نہیں مالی نقصان ہوا ہے آبادیاں برباد ہوئی ہیں جانوں کا ز... جانیں ضائع ہوئی ہیں عورتیں بیوہ ہوئی بچے یتیم ہوئے کتنے لوگ ہیں جو معذور ہو گئے زخمی ہو گئے اپنے آزاد پر بیٹھے لمبی تاریخ ہے اس کا حساب تاریخ میں قوم دے گا وہ حکومتیں بھی دیں گی جنہوں نے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے نام پہ عوام کو نشانہ بنایا اور ساتھ میں وہ لوگ کی ذمہ دار ہوں گے جو لوگ ان کو لانے کا سبب بنے جن کی حرکتوں کی وجہ سے ان حکومتوں کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع ملا یہ لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے ان تمام حقیقتوں کو بھول کر صرف یہ کہنا کیونکہ امریکہ سے لے رہے ہیں یوروپ سے لے رہے ہیں اس لیے ہم ان کا ساتھ دیتے جائیں گے میرے بھائیو مسلمانوں کی تباہی میں مددگار ہر کس نہ ہو مسلمانوں کی تباہی میں مددگار ہر کس نہ ہو کتنا نقصان مسلمانوں نے جھیلا کتنا نقصان مسلمانوں نے اٹھایا آپ دیکھتے لے جائیے تاریخ آپ کی اس سادگی پر یقیناً تعبر کرے گی کہ اتنی ساری حقیقتیں دیکھنے کے بعد بھی آپ نے کیسے اس سب چیزوں کو برداشت کی اور میرے بھائی نقصان صرف مال کا ہوتا جان کا ہوتا پھر بھی ہلکا جام حالانکہ بہت نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا لیکن اگر یہی جانا مال ہوتا تو نقصان ہلکا ہوتا ہوا. سے بہت بڑا ہوا ہے. ان نام کے ساتھ دہشت گردی کا الزام جڑ گیا ہے اسلام کے نام کے ساتھ دہشت کردی کا گیا ہے. پہلے پہلے نبی کی جاتی تھی لیکن جب سے داعش کا وجود ہوا ہے آج چاہ کر بھی کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمان پوری طریقے سے دہشت گردی سے بری اسے کہیں نہ کہیں تصدیق کرنا پڑتا ہے کہ ہاں ایس ایس کی سرگرمیاں دہشت گردی ہم اس سے بری آج بھی کو یہ کہنا مجبور ہوگا اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا انسان جو گیا اور یہ مبنی دنیا کے اندر کتنی بڑی رکاوٹ کتنی بڑی رکاوٹ ہے اسلام کی بدنامی کا سبب بنا اور نصف یہ کہ بدنامی کا سبب بنا میرے بھائیوں آج آپ اس حقیقت کو یاد رکھنا دنیا حقیقت کو جانتی ایک مرتبہ اسلام کے نام کے ساتھ دہشت گردی کا نام جوڑنے کے بعد آج دنیا نے وہ صورتحال پیدا کی ہے کہ آج دعوت و تکنیک کا کام کرنے والا آدمی کی دنیا آسانی کے ساتھ اسے دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ لیتی ہے دعوت تردیف کے نام پر یا خدمت کے نام پر یا قوم کے لیے کام کرنے کے نام پر کوئی نوجوان کھڑا ہو کوئی بھی آدمی کام کرے اس کا کبھی انکار نظر آتا ہے تو اسے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے آج اسی کا نتیجہ ایسی کی حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ بے گناہ نوجوان الزام ڈال کے خیر خانوں میں ٹھکیلے جا رہے ہیں یہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے پیچھے اگر ایجنسیوں کی غلطیاں ہیں یا ان کی جو ہے تعصب کی بات ہے سب کچھ ہے وہیں کہیں نہ کہیں یہ نوجوان یہ تنظیمیں بھی ذمے دار ہیں جنہوں نے کر دی کہ الزام کو مسلم نوجوانوں کے ساتھ جوڑ دیا ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج مسلم نوجوان قید خانوں میں بھیجنے گا رہے ہیں میں نے جسے کہا یہاں بھی ہم کہیں گے وہ حکومتیں جو نہ کافی صورتوں کے باوجود وہ حکومتیں بے گنا کو جو اٹھا کر قید خانوں میں ڈال رہی وہ اللہ کے پاس جواب دے ہوگی اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی کہ اس دنیا میں بھی جواب دہ ہوگی لیکن ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ فضا ہموار کی جن لوگوں نے یہ ماحول ہموار کیا اپنی بعض نادانی والی حرکتوں کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہو آج آپ کو پتا ہے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ ایک بڑی قادرت ایسی ہے جو بیرونی ممالک کی تنظیموں کے, کے شبدوں سے نظر چلا کرتے ہیں اس ملک کے اندر مدارس اسلامیہ کا یہ کردار رہا ہے کہ اللہ کے فرد و کرم کے بعد یہاں کے مسلمانوں کے بھی ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ بن سکے یہاں کی مسجدوں اور یہاں کے مدرسے اور یہاں کے مدرسے چلتے اس میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے عیسائیوں کے ادارے جیسے ہندوؤں کے ادارے باہر سے فنڈ لا کر اپنے اداروں کے اندر تعلیم دیتے ہیں ویسے ہی یہ مدارس کی تعلیم صحیح تعلیم اخلاقیات کی تعلیم انسانیت کی تعلیم دین کی صحیح تعلیم یہ دے رہے تھے لیکن دہشت گردی کا یہی الزام لگنے کے بعد آج وہ صورت حال ہے کہ باہر سے اگر کسی کے نام پہ پیسہ آئے وہ ادارے دہشت گردی کے ساتھ جوڑے جائیں اس کی پوری تیاری آج سامنے ہمارے سامنے ہوتی ہے میرے بھائی یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے اور پھر ہم سادگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں جہاں ہے مسلمانوں کا فائدہ ہوا یہ فائدہ ہے مسلمانوں کا یہ فائدہ ہے مسلمانوں کا اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا میرے بھائی کی دنیا میں چیزوں سے مسلمانوں کو بڑے نقصانات کی وجہ سے کی کی وجہ سے میرے بھائی ان تمام حقیقتوں کو نظر انداز کر کے کوئی داعش کے ساتھ میں کوئی بات کیسے کر سکتا ہے اتنا ہی میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں داعش کے خلاف بولنے والے حکومتوں سے اس حکومت تنظیم پر پابندی لگانے سے پندرہ دن پہلے شرعی فتوا جاری کیا بات اگر حکومتوں سے پابندی لگنے کے بعد ہو سکتی حکومت نہیں قرار دیا تھا میرے بھائیو بات کرنے کی نہیں اللہ تعالی کی بندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے گواہی دینے کی بات ہے اور دنیا کے وہ غیر مسلم وہ حکومت وہ ذمہ دار وہ جو اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ ان کو ہم دعوت کہ دیکھو دہشت گرد تنظیم کو تم نے پہچان کر پابندی میں لگائی تم سے پہلے دہشت گردی کے خلاف جن ہم نے ملی. تم سے دہشت گردی کے خلاف فتوا ہم نے دیا اور میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا ایس ایس کے پس منظر میں لوگوں نے سرب کی دعوت کو اہلے کی دعوت کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی نظریاتی بنیادوں پر دہشت گردی کے خلاف یا اسلام کے نام پہ ہونے والی انتہا پسندی کے خلاف نظریاتی بنیادوں پہ سب سے مضبوط لڑائی اگر کوئی لڑ رہے تو یہ سرکاری جب آپ کر رہے ہوں گے لوگوں کو گرفتار آپ کر رہے ہوں گے لیکن نظریاتی باتیں اور یہ بات یاد رکھنا قوت سے کسی نظریے کو توڑا نہیں جاتا نظریے کو نظریے سے توڑا سکتا ہے اور یہ بات اگر دیکھو کہ اس اعتبار سے دہشت گردی کے خلاف سب سے مضبوط جب اس وقت پوری دنیا کے اندر سڑک کی دعوت سے جڑے ہوئے لڑ رہے ہیں اور بدقسمتی ہی ہے کہ اسی دعوت کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا اسی کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا میرے بھائیوں ان تمام حقیقتوں کو سامنے رکھو اسلام دہشت گردی سے بنی ہے سلمی دعوت دہشت گردی سے بنی ہے ایس ایس ایک تنظیم ہے جس سے مسلمانوں کا فائدہ نہیں اس کے بجائے لیے وہ کوئی نئے مسلم ہو چاہے کوئی مسلمان ہو ہم ان کو دعوت دیتے کہ وہ آئے اور آ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے آخری بات جو میں کہنا چاہوں میرے بھائیوں جو اس ملک میں رہتے ہو جو یہاں رہتے ہو یہ بات ہمیں سمجھاؤ اسلامی شریعت کی نظر میں آپ پر سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے اپنے نفس کی ہے آپ نے اپنے نفس کے بعد آپ کے اپنے پڑوس کی اڑوس کی آپ کے اپنے ملک کی کئی آپ کی ذمہ داری ہے یہ اسلامی شریعت کے کون سے اصول کا تقاضا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی کوئی پرواہ نہیں اور یہاں سے باہر کسی اور کی تعریف کرنے کی فکر آپ کے اندر پیدا ہو جائے اس ملک سے باور کوئی رہتا ہے تو جہاں وہ ہے اس پر یہ ذمہ داری آئی ہوتی آج ہی سروع پر اس دنیا کے اندر شرک کتنا عام ہے مسلمانوں کے اندر شرک کتنا عام ہے غیر مسلموں کے اندر شرک کتنا عام ہے کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنے رب کو آج بھی نہیں پہچانتے ہیں ان کو ان کے رب سے متعارف کروانا ان کو ان کے رب سے جوڑنا ان کے رب سے قریب قریبانا اس اسلام کو رحمت کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنا اس اسلامی تعلیم کو دنیا تک پھیلانا کتنی بڑی ذمے داری ہم لوگوں کے اس ذمے داری کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس ذمہ داری کو ہم اپنا فریضہ نہیں سمجھتے اور گئے ہم وہ کام کر یا ان کے بارے میں سوچ جو لوگ اس قسم کی غلط حرکتیں کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے اگر کوئی نوجوان ایسا ہے ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے, اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یہاں کے جو حقوق ادا کرتا ہو یہ سب سے پہلی داری وغیرہ کے حقوق ادا کرتا ہو یہ سب سے پہلی ذمہ داری پھر اس کے اپنے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ یا رہنے والے مسلموں کے حقوق ادا کرتا ہو ان میں سے کسی کی بات نہ ہوگا سیدھے کہیں میں چہادی کروں گا تو پھر یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بجائے اپنی منچاری طریقے سے شریعت پر عمل کرنے والی بات ہو جائے اور جانتے ہیں مسلمان کو حکم ہے اتباع کرنے کا مسلمان کو حکم نہیں ہے طریقے سے کسی بھی چیز کو اپنانے کا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا میرے بھائیوں مجھے جو باتیں کہنی تھی میں نے کوشش کی کہ باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں کل ملا کر جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا بس اتنی سی بات تھی دانش جیسی تنظیم ایک دانش کی ایسی کوئی بھی تنظیم کا اور ہو سکتا ہے یا اس سے پہلے وہ چوش آ چکی ہے کوئی بھی تنظیم کے سلسلے میں تعریف کرنے والے مخالفت کرنے والے بننے کے بجائے اس تنظیم کے اصول اور افکار نظریات میں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی داعش اپنے آپ کو یہ جہادی تنصیب کے طور پہ متعارف کروا دی لیکن یہ میری تنظیب نہیں ہے اس سے پہلے اور بھی تنظیمیں ہیں بہت ساری تنظیبیں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں میں نے اس حیثیت سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تاریخ کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ دوسری وہ تنظیمیں جو اپنے آپ کو جہادی تنظیبیں کہتے ہیں ان کا کیا موقف ہے داعش کے بارے اور اگر آپ یہ دیکھیں میں یہ سامنے آپ کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں تنظیموں سے جڑے بعض यह داروں نے یہ بات لکھی ہے کہ درائش نے درائش نے کا نقصان کر کے اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کی اگر وہاں جہاد کر رہے ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. لیکن تنظیموں نے خود یہ بات بیان کی ہے گواہیاں موجود ہیں کہ کب کب کس تنظیم کے کس ذمے دار داعش کے لوگوں نے نشانہ تاریخ کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کرو اور جو بات میرے سامنے تھی ان کی روشنی میں, میں نے واضح کرنے کی کوشش کی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ داریش جیسی ایک تعلیمات کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جن مسائل کیا ہے تابوت کی تابو کے خلاف لڑنے کا مطلب کیا ہے حکم میرے ہوا غیر اسلامی نظام حکومت کس کو کہتے ہیں اور کس کا حکم کیا ہے اور جو آدمی اس حکم کو اپنا ہے، غیر نظام حکومت کو اپنا ہے، اس کا حکم کیا ہے دوستی کا مسئلہ شرعت اسلامیہ میں کو لے کر اکثر و پیش کر کے لوگ نوجوانوں کو شکار کرتے ہیں نوجوانوں کو شکار کرتے ہیں ہم یہ دعوت دینا چاہیں گے کہ ان مسائل کو شریک اسلامیہ کی روشنی میں ہو سکتا ہے داعش بالکل صحیح کر رہے لیکن کے ساتھ یہ رہا ہوں، اسی مسئلے سے جڑی قرآن کی دوسری آیتیں دوسری خاندی. سر پیشہ نہیں کہ اخبار منتخب جن پرانے دور کے علماء گزرے ان کی تصریحات یہ سب رکھ کر آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ نظر آتا آئے حقیقت, ہے کہ حقیقت آئے گی اسی کے ساتھ میں اپنے گوتل کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو آپ سبھی بھائیوں کو اور جہاں جہاں بھائی میری گوتل کو سن رہے سب کو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر صرف اللہ تعالیٰ کی بندنی کے جذبے کے تحت اس گمرات تنظیم کے آکار سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کے بہت ہی ادا ہو اللہ تبارک امت مسلم کو ایسے فکروں سے, سے, سے, سے محفوظ کرنا ہے اللہ تعالیٰ دہشت گردی کی کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے اللہ رب مسلمانوں کی اور تمام بے گناہ انسانوں کی اللہ تبار حفاظت فرمائے اللہ تبارک کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق